آیتیسبت اللہ تعالی بہت سے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں ترجمہ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے یعنی بندو پر دنیا میں جو سختی اور مصیبت آتی ہے وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں اگر ہر گناہ پر پکڑتے تو زمین پر کوئی نہ بچتا مومن بندے کو اپنے جن گناہوں کی سزا دنیا میں مل گئی اس پر آخرت میں انشاء اللہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی آیت چونتیس او یو بیکن کیسا فو کی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں ترجمہ یا ان کے اعمال کے سبب انہیں تباہ کر دے اور اللہ تعالیٰ بہت سو كو معاف بھی کر دیتا ہے یعنی سمندر اور دریا میں چلنے والے بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے تب یہ بادبانی جہاز اپنی جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں پانی اور ہوا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مسافروں کے برے اعمال کی وجہ سے ان جہازوں کو غرق کر دے اور ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سے افراد کے گناہ معاف فرما کر انہیں غرق ہونے سے بچا لیتے ہیں آیت سینتیس وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ غصہ کے وقت معاف کرنا اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ صفت ہے ترجمہ اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی دائمی اور ابدی نعمتوں کے مستحق وہ ایمان والے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت اس غصے کو نافذ کرنے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں آیت چالیس و جز سید سیئت اسلوح فیمن وجر انبلیمین ظلم کا بدلہ لینا بھی درست ہے اور بعض مقامات پر بہت اچھا ہے لیکن جو بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دے اس کے لیے بڑا عجر ہے ترجمہ اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے بس جس نے معاف کر دیا اور صلاح کر لی تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کی دائمی نعمتوں کے مستحق ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برے سلوک کے بدلے میں برا سلوک ہی کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ باوجود طاقت کے معاف کر دیں تو اس پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا بشرطیکہ معاف کرنے سے بات سمرتی ہو لیکن اگر معاف کرنے سے دین کا یا مسلمانوں کا نقصان ہو تو بدلہ لینا زیادہ بہتر ہے آیت تینتالیس والا غرآن اعظم العمور صبر کرنا اور معاف کرنا یہ بڑی ہمت عظیمت اور اجر والا عمل ہے ترجمہ اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے یعنی غصے کو پی جانا اور اضائیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے حدیث میں ہے جس بندے پر ظلم ہوا اور وہ محض اللہ کے واسطے اس سے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا